الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من جره ينفذنا من صيات عمالنا من يعد الله فلا مبن له ومن يبنله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحظه لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وما بعد آئےت <سؤال> میں نے پڑھ لی فرمایا گیا کہ تم یہود نسارا کو نہیں خوش کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار نہ کر لو اور اگر سو اتباع کرے گا تابے داری کرے گا خواہشات نقصانیاں کی بعد اس بات کی ہے کہ تیرے پاس آئی ہدایت پھر تو سو بڑا بہت بڑا ظالم ہوگا پھر تو آپ اگر ضرور فرمایا گیا ہے حالانکہ آپ اس بات ہونا ممکن ہی نہیں ہے لیکن اس طرح کا خطاب جو ہوتا ہے وہ اس بات کی انتہائی سخت اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے تاکہ عام انسان سمجھ جائیں اس طرح کے خطاب جب دور سے لگن سے ہو رہا ہے تو باقی انسانوں کے کی کیا حیثیت رہتی تو تم اس بات یہودیوں کو اور عیسائیوں کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے دن کو چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار نہ کرنا اے دنیا میں جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر نظریاتی ہے یہ بار روس کا خاتمہ ہوا تو اس بار دنیا دنیا عیسائیت اور یہودیت کو اس کا اندازہ ہے کہ ہمارے ہمارے مقابلے میں فقط ایک نظریہ رہ گیا ہے جس نظریہ کی عسکری حیثیت تو نہیں ہے اس وقت اس وقت مسلمانوں کی عسکری حیثیت نہیں ہے وہ وجہ کی بےقوفی کے موجہ بہن کی بےتفاقی کے عصری حیثیت تو کمزور ہے لیکن ریاتی حیثیت بے انتہا مضبوط ہے اور یہ ان کے لیے مستقل خطرہ ہے کیوں میں سمجھا نہ سمجھیں تیرے اور میرے لیڈر سمجھے نہ سمجھیں ممبئی کا تو سلامیہ کے فرما رہا اس بات کو سمجھے نہ سمجھے جو مجدہ بیٹھے ہوئے ہیں موتجہ کے پارٹیوں کے بڑے یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن کافر اس بات کو سمجھتا ہے اور کیا پروگرام میں اس لیے یہ بات شامل ہے کہ مسلمان کا بحثیت انسان وجود میں رہے بحثیت مسلمان ختم ہو جائے ان کا بحثیت انسان وجود میں رہے کیونکہ اس کی کچھ تو خون پر اتنا خرچہ ہے وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اگر برداشت کر سکیں تو اس کے کو کوئی ان کا یہ مشکل نہیں ہے خرچہ برداشت نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو گندم آ جاتی ہے نا امریکہ نے گندم دیکھیے یہ کون گندم ہوتی ہے یہ وہ گندم ہوتی ہے جو انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک پھینکنی ہوتی ہے جیسے کہ ان کا خرچہ ہونا ہوتا ہے سر پلس ان ہوتی ہے اور اس کا وہ ٹرانسپورٹیشن چارج انجام نہیں ہو جاتی ہے اور آپ کو مفت بیچتے ہیں کیونکہ اگر ٹرانسپورٹیشن چارجز ان کے نہ بچتے تو وہ گندم بھی آپ کو دینا نہیں چاہتے ہیں تو ان کا یہ خیال ان کا یہ نظریہ ہے کہ بحثیت انسان یہ باقی رہے بہسیت مسلمان باقی نہیں اور بسیت مسلمان کے خاتمے کے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ان کی بات سن آئے ہوئے ان کے دانشوروں کے آرٹیکل میں آئی ہوئی باتیں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو سے کہہ رہا ہوں پر یہ کہ ہمارا رات کو مطالعے کا شوق نہیں ہے جیب نگری میں چل رہے ہیں معلومات اتنی نہیں ہمیں اور نام میں کیا آئی ہوئی باتیں ہوتی ہیں سور میں مطالعہ نہیں کرتے پتہ ہی ایک یہ ہے ان کا انکاچا خاصا من لگتا ہے دنیا اسلام کے لوگوں کا آپس میں اختلاف ڈالنے کے لیے اگر تو آدمی ہو خبیص اگر آدمی ہو خدیز تو اس کو تو براہ راست فنڈ کیا جاتا ہے براہ راست پیسہ دے کر اسے ایک خراب کے کام کروائے جاتے ہیں اگر خبیز نہ ہو ایجنٹ کے طور پر کام نہ کر سکتا ہو بیوقوف اور سادہ لو ہو بے وقوف اور سادہ لو ہو تو اس کو ان انڈائریکٹلی فنڈ کرتے ہیں محمد سہ بٹالی ایک آدمی نے اسلام قبول کیا اور بڑا مین بڑا ہمت ولادمی کا اسے قرآن مجھے تفصیل کو, کو پڑھا حدیث کو پڑھا تو جب تھکا پڑنے کے لگا تو پکا پڑھنے میں کنفیوز ہو گیا اور اس اختلافی تعینات دینے شروع کر دیے آج یہ مختلف ایجنٹ نہیں تھا اس کو ان ڈائریکٹلی فنڈ فنڈ فن دے کر اس اختلاف کو جاگر کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے ہندوستان میں بڑی زمین میں لگایا گیا اور یہ بار اٹھارہ سو کی جنگی آزادی کے بعد ہوئی ہے یہاں تک کہ اس کی فکر سے پورا اہل عظیم سے تب کو وجود میں ہے میں کو اتنے فساد تک نہ جا سکے کہ جتنا یعنی کیونکہ آدمی ایجنٹ نہیں تھا زیادہ اس نے فساد تک نہیں گئے ایک حد تک رکے جب زندگی کے اس یہاں ایام ہوئے اور فکر کو اسے اس سمجھنا شروع کیا اس نے کہا ہائے افسوس اگر میں نے تکلیف کی لیکن پھر وہ ایک طبقے کی بنیاد ڈال چکا تھا اور اس کے بعد پھر ان کے آپس ان کے اپس ان کے درمیان آپس کے اختلاف ڈالا جائے اٹھارہ ستاون کی جنگی آزادی کے بعد غلام نبل کا جانی کی نبوت کا فیصلہ ہوا ہے انہوں نے فیصلہ کیا اس کو فنڈ کر کے اس پودے کو, کو کاشت کیا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے اور کفر کے ختم کا کے گروہ تیار کیے انہوں نے جو کہ اٹھارہ ستون کی جنگی کی آزادی پہلے دیکھیں تو مسلمان یہاں کے آپس میں اختلاف کر لیتے تھے اختلاف رائے رکھتے تھے ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رائے رکھتے تھے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے دھیان بھی دیتے تھے لیکن بھائی ہمارا کفر کا فتوا لگانے کا رواج نہیں تھا یہ بھی سرسمنگ کی جنگزادی کے بات ہے اور اس پر اچھا فائدہ پڑھ لگا ہے اور ابھی تک لگ رہا ہے کہ حکومت مسلموں کے خاتمے کا کی بنیاد ان کا آپس میں اختلاف ڈالنا کوئی خبیص ہو تو ان کو ڈائریکٹ فنڈ کر کے اور سادہ لو ہوں تو انڈائریکٹلی دوسرے آدمی کو پیسے دلا کر ان اختلافات کو اجاگر کرنا کیونکہ اٹھارہ سو کی کیونکہ جس وقت کے سو سال گزرنے کے بعد انگریز اندازہ ہوا کے ہندوستان کے کافی حصے پر قابض ہو گیا اور بڑی بڑی قوتوں کو اس نے توڑ دیا اب چھوٹے چھوٹے راجے راجواڑے رہتے ہیں جو کہ کھاتے پیتے ہیں اس کی تعدیداری کرتے ہیں اور زیادہ ان کی حیثیت نہیں کسی وقت اسے ہاتھ ڈالا تو ان کو ختم کر دے گا تو اس نے دوسرا مرحلہ شروع کیا اسائیت کی تبدیلی کا اور فوق کے حساب سے پاس بھی ان کو کر گیا اور سوک کے حساب سے اقتماعت کروائے گئے اور جل سے کروائے گئے اور کوششیں کی ساری کوششوں کے نتیجے میں آخری رپورٹ مجھے ملی تو اس کو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے بڑے سے بڑا پادری ایک عام آدمی کے عام جاتی کے ساتھ جب باسل دلائل میں آتا ہے تو اس کے آگے لاجواب ہوتا ہے کیونکہ ہر کہ ایک واضح چیز ہوتی ہے اور باطل جو ہے تو اس کو اس کو سپورٹ دینے کے لیے بہت موڑنا توڑنا پڑتا ہے لہٰذا کہ ایک عام آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے ہمارے بڑے سے بڑا پادری ہوتا ہے اس کو لاجواب کر دیتا ہے اور جب ان کے وہ ہیں تو ان کے سامنے تو پادری بول ہی نہیں سکتے فنڈر فنڈل آیا تھا فنڈل پنڈل سے بڑے مناظرے کی آخر مولانا قاسم نصیر رحمۃ اللہ علیہ بانی دوبن نے بگایا اس کو اور مولانا رحمۃ اللہ کلانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بگایا اس کو جا کر ترکیہ نے کام شروع کیا تو وہاں سے اعلان کیا کہ میں ہندوستان کے سارے بولنے کو لاجواب کر کے آئے ہوئے ہوں ترکیا کے خلیفہ نے مکہ مکرمہ پیغام بھجا اپنے گورنر کو کہ ہندوستان کے کوئی علما ہوں ان سے اس بات کی تاثیق کریں اور حقیقت حال مجھے بتائیں اور کوئی ایسا عالم ہو جو کہ عیسائیت پر جس کا مطالعہ کہہ رہا ہو تو مجھے بھیجا جائیں گورنر نے معلومات کرائی مولانا رحمۃ اللہ کے عالمی صاحب وہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو میں ان سے مناظرہ کیا اور ہارا ہے اور بھاگ کے ہے پھر وہاں سے تو انہوں نے کہا آپ تو کو پھر ترکیا ترکیا میں استنبول میں خلیفہ بلاتے ہیں کہ آپ جا کر ان کے ساتھ کریں یہ جب پنڈپ نام سنتے ہی باندھ کیے پھر ان کو حمد اللہ چلانوی صاحب کو خلاوت عثمانیہ نے شاہی اعزازات دیے ہیں اور شاہی خاندان کے ساتھ ان کو رکھا ہے پھر میں کہا کہ ٹھیک ہے بڑے اعزاز ہیں لیکن میں مکہ مکرمہ کے علاوہ اور کہیں لینا نہیں چاہتا پھر مکہ مکرمہ واپس ہوئے ہیں آخری عمر میں ان کی آنکھوں آنکھیں آنکھوں میں موتر آیا نابینا ہو گئے پھر انہیں لال قلعے بلایا ہے نے کہا میں زیادہ رہ نہیں سکتا کیونکہ مکہ مکرما جیسی بعدی سزا کو چھوڑ نہیں سکتا میں اس میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے دلائل کے میدان میں کیونکہ حق وہ ہے حق کو منطق اور فلسفہ کی دلائل کو وہ مطمئن کرتا ہے اور باطل نہیں کر سکتا باطل کی ترتیب منطقی نہیں ہوتی لاجیکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور باطل جو ہے وہ تاریخی عقائد کا جواب نہیں دے سکتا حق کی تاریخیت اور حق کی جو ہے تو منطقیت یہ دو باتیں اس کی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ باطل کو لاجواب کرتا ہے تو اس پہ بھائیوں کا اندازہ ہوا کہ اس میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تم نے تیسرا میدان کھولا تیسرا میدان یہ کھولا کہ امت مسلمہ میں خسکو بزرگوں کو اور گناہوں کو کیا جائے اور ان کی تعظیب و ثقافت کا خاتمہ کر کے اپنی تعظیب و ثقافت پر ان کو ڈالا جائے ان کا لباس پہنتا ہے ان کی شکل بناتا ہے ان کے ترک کو اختیار کرتا ہے یہ وہ شکست ہے جو تون نے اس نظریے کے آگے تسلیم کی اور تون نے ہتھیار ڈالے ہیں اور تجھے پتہ ہی نہیں جس کے ذریعے تو کو لڑا اٹھا کر خود اپنے پیر پر آپ مارا تھی اور مار رہا اور تجھے اس کا احساس بھی نہیں تو یہ ان کی وہ ترتیب ہے جس کے تحت اسلامی تعزیب و ثقافت کا خاتمہ کر کے اور نسل نوجوان نسل میں فضل بزرگ اور کو گام کر کے میں برطانیہ میں کھڑا ہوں یہ میوزک کی دکانیں یہ چیزیں یہ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں مسلمان ہیں تفار کی جگہ پر نہیں ہے کیوں کہ کپار کی یہ برفاپا ہوتا ہے خانہ ہوتا ہے اور نائٹ کلاب برفاپ ہوتے ہیں اور جہاں مسلمانوں کے محلے ہیں تو اس میں یہ اس کی کیا ہوتی ہے میوزک کی دکانیں اور یہ کیا کیسی ہوتی ہیں آرڈیو کیسٹ اور یہ چیزیں ہیں مطلب یہاں پر بھی میں نے باقاعدہ اس کے بعد پر غور و کیا ساتھی سے میں نے کہا بھی ہے کہ یہ دکانیں جو ہیں ان کی آمدنی اتنی مجھے نظر نہیں آتی جس سے دکان کا کرایہ اور ایک خاندان کے چلنے کے حالات ہوں لہذا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دکانیں بھی فنڈڈ ہوتی ہیں ان لوگوں کو فنڈ کیا جاتا ہے تاکہ دکان کو چلائیں سے اس علاقے میں بہرحر روی اور اس علاقے میں فارسی اور سر کو بجور عام ہو آپ بھی کام کریں مزید معلومات کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دکان پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پیچھے خاندان بھی ہے ان کو روٹی بھی دینی ہے کپڑا بھی دینا ہے سر چھپانے کی جگہ بھی دینی ہے بجلی کا بل گیس کا بل بھی ان کا ادا کرنا ہے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے تو کتنی آمدنی کرتے ہیں اگر آمدنی کر رہے تو دکان کیسے چل رہی ہے کل بنیاد پر چل رہی ہے تو کیا کو پتا چل جائے گا یہ میں نے بتانی ہے میں نے دیکھا کہ جس محلے میں زیادہ مسلمان آ جائیں تو وہاں کا پبل نہیں چلتا ہے خانہ نہیں چلتا ہے تو زیادہ انگریز شراب پہلے خانہ بند ہوتا ہے تو سارے انگریز اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں محلہ سارا مسلمانوں کو جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ایک ان کا طریقہ کار ہے معاشرے کی نبز کو دیکھنا معاشرے کی پلس کو فیل کرنا اس کے لیے ہے سیاسی اصطلاح فیلر چھوڑنا فیلر فیلر سیل کرنے والی جی محسوس کرنا فیلر چھوڑنا فیلر چھوڑنا کیا ہے جی فیلر چھوڑنا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی علاقے پر کام کرتے ہیں کرتے ہیں پھر کو بزرگ کا خواہشی کا ان کی این جی اوز کام کرتی ہیں مردوں اور عورتوں کو کتے بلیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں تربیت دیتے ہیں این جی کیا کر رہی ہیں کیا کوئی چھپی سکی چھپی بات اور کرنے کے بعد پھر یہ سیلے رنگ کا جو ہوتا ہے وہ ناموس رسالت کی وہ توہین رسالت کا کسی اسٹیٹ سے کرا کے کسی خاص طور سے ایسی چھوٹی اسٹیٹ کہ جس اس کے ساتھ زیادہ وابست کی معیشت کی نہ ہو اور تو اگر معاشی نقصان بھی ہو جائے تو اس پہ کمپنسٹ کر سکیں اور تسیلے چھواتے ہیں توہین رسالت کا پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنے ردعمل دنیا اسلام میں ہوا اور کہاں کہاں ہوا اور کتنا ہوا اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مزید جتنا کام کرنا باقی ہے تو پہلے ملک میں یہ جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے ان کے بعد انہوں نے فیل چھوڑا ہے ڈنمار کے ذریعے سے کہ معلوم کریں کہ کتنا خاتمہ ہوا ہے اور سمجھدار لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہاں جو ہے تو شکست دننداروں کی نہیں ہوئی ہے شکست رشوت کو ہوئی ہے شکست دنداروں کو نہیں ہوئی ہے شکست بےبہربی کو ہوئی ہے شکاست انداروں کو نہیں ہوئی ہے شکاست میرٹ کے خلاف فیصلے کرنے والوں کو ہوئی ہے شکایت انداروں کو نہیں ہے شکاست ان بحتیاتوں کو ہوئی ہے جن نے ماما چاچا بھتیجہ ایرا گہرا نتر رتو سب کو اقتدار میں شامل کیا ہوا تھا شکاست ان کو ہوئی ہے. لہذا جہاں تک کہ ناموس سے رسارت کے ساتھ کا تعلق ہے اس لحاظ سے قوم پوری زندہ ہے اس کا رابطہ نہیں کٹا ہے وہ رابطہ سے نہیں کٹا ہوا ہے وہ جس وقت صدام کو لائے اس میں عراق میں اور تو ظلم اور بیروروی سے کرتے کرتے یہاں معاشرہ تباہ ہوا کہ بازاریں پھرتے ہوئے اسکرٹ پہنی عورت کا دیکھتے تھے اسکرٹ کہتے ہیں جنگ یا عورت جو ایسی چیز پہنتی ہے جو گھٹنے سے اوپر تک ہوتی ہے جس گرانے نظر آتی ہیں اسکارٹ اس کہتے ہیں بالوج آدمی نے اسکارٹ کروانا ہی میرے تو شاد آدمی وہ نہیں آتا میں پوچھتا رہتا ہوں بال سکا سے نہیں پتہ ڈاکٹر سے جائیں گی کہتے ہیں کہ جو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے بغداد میں پھرتے ہوئے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ عورت عیسائی ہے اور یہ مسلمان ہے جس کی اسکاٹ گھٹنوں سے اوپر ہو وہ عورت جس کی اسکار گٹنوں سے اوپر ہو یہ مسلمان ہوتی تھی اور جس کی اسکار گٹنوں سے نیچے ہو اور یہ عیسائی ہوتی تھی اس حد تک اس نے معاشرے کو تباہ کیا تھا اور انہوں نے جب نعرہ لگایا کہ معاشرہ اس تک تباہ ہو چکا ہے جب فوج اترے گی تو اس کو صرف ہار پہنا کے لیے آدمی دروس ہوگی جو ہو جائے گا اور مرے مٹے گئے گزرے تباہ حال معاشرے میں بھی جب انہوں نے ہاتھ ڈالا اس میں ہاتھ ڈالا تو ان کو اندازہ ہوا کہ بات اتنی آسان نہیں تھی آرمی پھیلایا جا رہے ہیں آگے سے جو ہے تو جان لیوا ترتیب انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اور ڈالر جو ندرس ہے ساٹھ پر آ گیا آپ کے من بس جو ہوا ہے کہ تیرے پیسے کی قیمت ختم ہو گئی ہے ڈالر پالیسیوں کی وجہ ڈالر سے اور رتر سے ساٹھ پر گرا اور یورو جو ہے ساٹھ سے سا جو تو ستر پر پہنچا اور تھوڑا تھوڑی سی اور سوڑ معاشی تباہی امریکہ کی باقی ہے تھوڑی سی ہو جائے کوئی بھی آسوس دلاغن... کی طرح آپ کے سامنے دڑھام سے گرنے کے لیے تیار یہ شخص پہنے ہے مسلمانوں کی حکومت محکم ہو گئی پوس بار انہوں نے چند نوجوانوں کو عیسائیوں کو کھڑا کیا انہوں نے توہین رسالت کی نوز اللہ از السلم کی شان میں گستاخی کی حکومت وقت میں گرفتار کیا اور حکومت وقت چاہتی تھی کہ بیان سے مکر جائیں کہ ہم نے نہیں کیا کچھ کر لیں تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن سائیوں نے کہا پکے رہنا پکے رہنا کوک ہم نے کیا ہے اور توہین رسالت کی سزا جو ہے تو اگر مسلمان کرے اگر مسلم کرے تو بتائے اگر ہو بھی جائے تب بھی اس کی سزا کر سلے یہ سب کتابوں نے لکھے ہوئے ہیں چار, چار, چار امام گزرے ہوئے ہیں اور جو غیر مقدین گزرے ہیں سوروں کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہوئی ہے اور حضور کے سزور کے سامنے صاحب اکرام سے آتے ہیں یہ سزا نافذ ہوئی, ہوئی ان کو جب قتل کیا گیا تو یہ ہر سال ان کا انہوں نے دن بنانے کا فیصلہ کیا اسپین کے عیسائیوں نے یہاں یعنی تھا کہ جب اسلامی حکومت کمزور ہوئی تو آخر میں اسی چیز کو ایشو بنا کر انہوں میں اس پر کرا کے سے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کیا ہے اور آج بھی اس کو بطور سیزر کے ہی چھوڑتے ہیں سے تیرے معاشرے کی نبل کو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے اور کتنا کام کرنا باقی ہے تو میرے بھائی اگر اسلحے سے مسکن کا مقابلہ کرنا چاہے تو کچھ قابل نہیں ہے کہ کے مقابلے میں آ جائے کو تیری نہیں ہے اسلحہ تیرا نہیں ہے اسلحے کے لحاظ سے دیوالی ہے کے لحاظ سے والی ہے خود اپنے ہاتھوں دیوالیا ہوا ہوا ہے ہوئے ہوئے. تیرا سارا پیسہ اس کے قبضے میں سارا تیری دنیا اسلام کو سارے ڈالر امریکہ کے قبضے میں ہے تو ساری تیل کیا ملنی ہے اور معیشت جو ہے تو معیشت کو سب سارا کب ملتا ہے میشن کو سب, سب سارا ملتا ہے جب تیری اسکری قوت ہو تو اس کو جواب دے سکے آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو اب دونوں چیزوں کرنا ہوتی ہے کس چیز سے تو مقابلہ کرے گا پھر بھی مقابلہ تو کر سکتا ہے ان کو جب تو تم آخی پہنچائے ان کی سارے چیزوں کا بائی کاٹ کرے تو. کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو اگر نلکے کا پانی سارا دن پی پیا کرے تو تجھے کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کے بعد چھوکی روٹی تندو والی کھایا کرے چائے کے پہلے کے ساتھ تو نسلے کی آئی پراگل کی تجھے ضرورت ہی نہیں اس مسجد میں مجھے یاد ہے اس کے لیے میں گھاس منگایا کرتا تھا سردیوں میں ڈال کر اس کے اوپر ہم نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے پاس زری بھی نہیں ہوتی میرے چوٹی سال اس نمبر پر ہو گئے ہیں اور چوری سال اس نسری میں ہو گئے ہیں وہ دن میں یاد ہے ہم گھاس ڈالتے تھے ہم اس سے زیادہ گرم ہوتی تھی زیادہ آسودہ رکھنے والی زیادہ گرم کہ وہ گاس ہے بروزا گھاس ہے اس کو بھی لگا کر کوئی ڈالے اس کی اتنی تے اور زمین کی ٹھنڈ اوپر نہ آئے تو ہیٹر جلائے بغیر آدمی بغیر گزار سکتا ہے جس بار کے ایم بی کو بلایا شاہ رازل نے تو اس کو ایک ٹھہرا میں خیمے میں اس بلا کر مذاکرات کیے اس نے کہا ترا کیا خیر ہے کہ ہمارے دل کے کنواں تک پہنچ جائے کون پہن جائے گا میں سب کو آگ جلا کر اس کی خیمت کی زندگی پر آ جاؤں گا جس پر کہ ہم سارے کھجور کھائیں گے اور پانی گرم پیے گے اور تمہاری ساری سہولتوں کے میں ضرور نہیں اپنی چیز پر پورا عمل وہ تصویر میں خواف مکمل کا مکمل اسلام میں داخل ہو جا اور وہ تصویر لائلیا شفاق اللہ کی رسی کو پکڑ آپس کے اختلاف کا آپس کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ کر ایک دوسرے پر کفر کے فتو لگانے کی لیے آگے نہ بڑھی تیری بے حقوقی اور حماقت ہے جو کفار کہ ناچ رہا ہے کا کام کر رہا ہے اور ایسے امال والا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور تہری دعا سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کرے جیسے اللہ تعبار تعالیٰ نے بدر و ہن میں کی باق اللہ مجھ دور اور لمتڑ ہوا پھر ہم نے بھیجی ہے تیز ہوا یہ خلق کے موقع بدلا فرماتا ہوا. ایسے تو سر بھیجے جن کو تو نہیں دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ گفار کا ہم کہا یہ کفار کا ہم یہ شریک کیا جالا کل مت اللہ دینا کبھر سفلا جالے کا جالا کلح مت اللہ ہے ریئل ہو اللہ نے اپنی بات پوچھا کیا اور کفار کی بات کو نیچے کر کے دکھایا تو بات کیا لیکن اس ہے لیکن شرائط اس شرائط کو تو نہیں پورا کر رہا تو دشمن کے بیچ چل رہا ہے اس کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے اس کے فن سفر کو لے رہا ہے اس کے سرف کو اختیار کر رہا ہے اس کی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے اور اس ایسے اپنے آپ کو لڑا مار رہا ہے اور تجھے اس کا پتا نہیں ہے. تو اس سے مڑ قرآن کی طرف اس سے مڑ حدیث کی طرف اس سے مڑ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ. اور اس سے مڑ صحابہ اکرام کے سرخ کو لے اور, اور, اور, اور یہ احمد کے شعار کو شیار کر تو پھر دیکھ کہ تیرے ساتھ الگ کا کیسا معاملہ ہونا ہے اللہ دوبارہ ذرا باتوں پر غور کرنے کی توفیق کے ساتھ روایے